خواجہ خطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمٰ کو کاکی کیوں کہتے ہیں کیونکہ کاکی سے کون سے ہمارے ذہن کہا جاتا ہے ساحل کا ذہن شاید یہ ہوگا کہ کاکی ہمارے جو یہ طبقہ یا گھاچی پاڑے میں رہتا ہے وہاں تقریب تقریباً لوگ جو ہے گجراتی بولنے والے گھاچی جسے کہتے ہیں وہ گجراتی زبان بولتے ہیں کچھی ہے میمن ہے تو سب کے ہاں جو ہے پنجابیوں میں کاکی تو بچی کو بولتے ہیں اور کاکا بچے کو بولتے ہیں یہ کاکا ہے کاکی ہے نا آپ بھی شاید نادم صاحب بھی شاید وہ ان کی ان کو زبان ہے تو یہ بھی کاکا کاکی شاید ان کے یہاں بولا جاتا ہوگا ورنہ میمن گجراتی وغیرہ کے یہاں جو ہے کاکی جو ہے کہتے ہیں چاچا کو چاچی کو کاکی تو اب یہ کاکی اب ذہن میں سوال آتا ہے تو پھر کاکا بھی بولتے ہیں تو حضرت خواجہ خواجہ قطب الدین مختیار کاکا تو بھی سمجھ آتی ہے بات تو سائل کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ کاکی کیوں بولتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاک عربی میں کہتے ہیں روٹی کو کہتے ہیں روٹی کو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ کچھ مسافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت خرد و نوش کا کھانے پینے کا اتنا سامان موجود نہ تھا تو آپ کی کرامت تھی کہ غیب سے کچھ روٹیاں آ گئیں جو سب کو کفایت کریں جتنے مسافر دینا سب کو کفایت ہو گئیں تو اس لیے روٹی والے کے اعتبار سے ہم اردو میں کہیں تو روٹی والے کے اعتبار سے ان کا نام مشہور ہو گیا تو اس لیے جو ہے نا خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو کاکی کہتے ہیں